بسم بس الرحمن الرحیم اللہ مرحم اللہ علیہ و محمد, و محمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ مکتبہ حضرت مشموجود تمام خاران کے شمع سے ایک بار پھر سلام رس کرتے ہیں باقی تمام سامعین کو بھی شکر الحمۃ درس باب باؤ زکۃ درس نمبر 20 اور یہ آخری درس ہے اس باب کا اور فطرے کے مشرف کے بارے میں یہ درس ہے صفاً ایک چودہ ہے فطرے جو ہے کل آپ کو فطرے کی مقدار کے بارے میں بتایا تھا اور فطرہ جو ہے کن کن چیزوں سے دیا جائے گا کیا کس مقدار میں دیا جائے گا کہا تھا بھائی جو ایک سوا ہے ہر نفر پہ اور ایک سوا تاربن اس وقت تین کیلو کے وزن کے برابر ہے جو اتھم م... کامل مقدار جو ہے اور اب فرماتے ہیں اس کا اس کا مستحقین کون ہے فطرے کا فرماتے ہیں کن کون دیا جائے فرماتے فرما وان نے اور بے شک اس زکوٰۃ فطرہ کا مستحق الاشناف سامانی تو وہی آٹھ گورو ہیں اشناف صنف کی جمع گورو سمانیہ آرٹ ہاں جی وہی آرٹ گروہیں المسکورتوں جو کہ ذکر ہو چکی ہیں کہاں ذکر ہو چکی ہے زکوٰۃ کے باب میں ہاں جی زکوٰۃ کے باب میں قرآن پاک کے آیت میں اللہ تعالی نے بحن فرمایا تھا کہ جو ہے زکوٰوٰوٰوٰوٰوٰۃ جو ہے وہ آٹھ لوگوں کو دیا جائیں گے ہاں جی اللہ نے فرمایا تھا زکوٰۃ کے جو مستحق ہیں وہ فقرہ مساکین دو عاملین اعلی حتین جو کام کرنے والے لوگ ہیں معالوگ چار غلام آزاد کے اندر خباب پانچ غارمین مغروس لوگ چھ فی سبی اللہ اللہ کے راستے میں جو مسجد مغرب بنانے میں سات اور ابن سویل مسافر اور فیصل اللہ سات اور نمبر آر ابن صبیر یہی لوگ جو زکوٰۃ کا مستحق ہیں ساثر فرماتے ہیں یہی لوگ فطرے کا بھی مستحق ہے رم ان مستحق کئی ہاں بے شک زکوٰۃ کم زکوٰۃ الفطر کا مستحق الصناف صنف گرو سامانے وہی آٹھ جو المذکورن جو زکوٰۃ کے آیت میں نقل ہوئی ہے ذکر ہوئی ہیں والا یہ جو نےتیا تو یہ کہ ان آٹھ گروہوں کو دیں گے اور دوسری بات ہیں جائز نے زکوٰۃ الفطر کا دینا من ان لوگوں کو وجب و والے جن کا خرچہ خوراک آپ کے اوپر واجب ہے جیسے جو ہے ہاں جی کل والدین ہی جیسے والدین انسان کے والدین جو ہے محتاج ہوتا اولاد پر ان کے حادثہ خوراک واجب ہے لہٰذا آپ اپنے فطرہ اپنے والدین کو نہیں دے سکتے والا اجداد اور اپنے دادا لوگ جو ہے ہاں جی ان پر بھی جو ہے آپ اپنے فطرہ نہیں دے سکتے کیونکہ جو ہے دادا کی جو ہے حنفقا بھی ہے اس کے جو ہے اولادوں پر واجب ہے ولا اولاد اور خود کے جو سگے اولاد ہیں ان پر بھی جو ہے آپ اپنے فطرہ نہیں دے سکتے ہیں والا احفات اس کے بعد جو پوتے ہیں نواسے ان کو بھی نہیں دے سکتے ولا و تواغ لو اگر چیلو جا جا دور چلا جائیں ہاں جی اوپر کو یعنی دادا لوگوں کو جتنا اوپر چلا جائیں باپ باپ کا باپ دادا دادے کا باپ پر دادا اس طرح جتنا اوپر کو چلے جائیں دادا کا لیں ان کو بھی آپ نہیں دے سکتے کیونکہ وہ آپ کا دادا ہیں وصف اولاد کے ذہن میں آتا ہے جتنا نیچے کو چلے جائیں یعنی آپ کے اولاد آپ کے بیٹے آپ کے بیٹے کے جو اولاد ہیں ہاں جی بیٹے اور بیٹی کے بیٹے کے جو اولاد ہیں ان کو نہیں سکتے ہیں بیٹے کے بیٹے کے اولاد نتی ہماری بستی زبان میں سو ہاں جی بیٹا ہو گیا ابو ہو گیا پھر سو پھر سمیق پھر یا سمیق اس طرح بستی زبان میں نیچے جو ہے نسل در نسل آگے چلے چلی جاتی ہے تو والا جتنا اوپر کو چلے جائیں یا نسل میں او اجداد لائن میں یا نیچے اولادوں کے لائن میں نیچے چلے جائیں اور جو جن کا نفقہ آپ پر واجب ہے خرچہ واجب ہے ان کو یہ زکوٰۃ الفطر دینا جائے سے نہیں ہے اس کے علاوہ باقی رشتہ داروں کو دے سکتے ہیں جن کا نفقہ آپ پر واجب نہیں ہے لیکن جن کے نفقہ پر واجب ہے ان کو آپ نہیں دے سکتے باقی جو ہے محتاج مندوں کو دے سکتے ہیں ایک تو یہ نقطہ آپ کو بیان ہو گیا کہ یہ جو ہے ان لوگوں کو آپ یہ زکوات نہیں دے جن کا نحقہ اور روزانہ خرچہ خوراک اس آپ پر واجب ہو آپ ان کو اپنا زکوٰۃ الفطر نہیں دے سکتے اب آگے جو زکوٰوٰوٰوٰوٰۃ الفطر اور دوسرے جو صدقات خیراتے زکوٰوٰوٰوٰوٰۃ کی شکل میں ہیں اور خومس کی سرد میں وہ آیا ایک شاعر سے دوسرے شہر میں بیچ سکتے نہیں بیچ سکتے ہیں, ہیں آپ جس گاؤں میں بھی ہے آیا وہ زکٰ خیرات آپ کا خومز آپ کی زکوٰۃ آپ کا فطرہ ہاں اُسی اور دوسرے صدقات اسی گاؤں میں موجود اسی محلہ اور شہر میں موجود لوگوں کو دیا جائے یا اسے دور دراز بھی اشکال بھیج سکتے ہیں تو فرماتے ہیں ولا یا جود و جائز نہیں نقل و صدقات ہے. صدقات کا منتقل کرنا ہانی جائز نے من العر خواہ و عرشر و عرشمرین دسواں زمراء زکوۃ ہے والخومت جو پانچواں احساس جن, جن چونپس زکوۃ و خم واجب ہے سو خم واجب ہے وہ چیزیں وہ سائر ہے اس کے علاوہ دوسرے تمام صدقات جیسے ابھی آپ نے پڑھ لیا زکوۃ الفطر یہ سب جائز نہیں اس کو ٹرانسفر کرنا منتقل نہیں بلد ہر ایک اور شہر میں ایک یہ جی ایک شہر جیسے مثلا کراچی سے بلتستان میں لاہور میں پنڈی میں کوئٹہ میں یا کوئٹہ سے بلتستان کراچی دوسرے شہروں میں بھیجنا جائز نہیں ہے اے لا لو مغر کسی ضرورت کی بنیاد پر اب جہاں ہیں اس جگہ سے زیادہ دوسرے جگہ پہ زیادہ محتاج من زیادہ ضرورت مند لوگ ہوں تو بھی بیچ سکتے ہیں جیسے کفا دل مستحق ہیں جیسے آپ جی جگہ پر ہیں وہاں صحیح مستحق نہیں ہیں تو دوسری جگہ پر آپ کو پتہ ہے صحیح مستحق ہے مثلاً آپ جی شہر میں رہتے وہاں آپ کے قریبی رشتے میں کوئی غریب نہیں ہے لیکن دوسرے گاؤں میں آپ کے قریبی رشتے مستحق ہے تو آپ ان کو بھیج دیں ہاں جی بیچ سکتے ہیں یا آپ کے کوئی دینی ادارہ ہے ہاں جی جہاں رہتے ہیں وہاں کوئی مستحق ادارہ ان دوسرے شعر میں مستحق دارہ ہیں جو آپ کے دین کے آبیاری کے لیے شبر روز کوشش کرتے ہیں آپ کے دین کو تربیت ہوتی ہے ترقی ہوتی ہے ہاں جی تو وہ فیصل اللہ کے موت میں آ کے ان کو آپ دے سکتے ہیں تو فرما اللہ ضرۃن مگر ضرورت ہو مجبور ہو تو دے سکتے ہیں بیچ سکتے ہیں جیسے کا فاضل مستحق ہیں جیسے آپ جہاں پر ہیں وہاں مستحق نہیں ہیں تو دوسرے شعر میں مستحق ہے یا زیادہ مستحق ان کو دے سکتے ہیں اب مسلاتے یا داری کی مسلات ہیں آپ جہاں پر ہیں چونکہ صدقہ خیرات میں بھی وہ رشتہ دار جن کا صدقہ خیرات جن کا نفقہ خرچہ ہو آپ پر واجب نہیں ہے لیکن رشتہ دار ہے جیسے خالہ ذات ہے چاچا ذات ہے ماموں ذات ہے ہاں جی باقی قوم کے بندے ہیں یا دو دو رشتہ دار جو بھی ہیں وہ آپ جہاں رہتے وہاں یہ اس رشتہ داروں میں کوئی غریب نہیں ہے لیکن دوسرے گاؤں میں شہر میں آپ کے غریب غریب رشتہ دار ہیں تو وہ دار غریب زیادہ حقدار ان صدقہ خیرات کا لہٰذا تو لہٰذا مسئلہ خرابتاً یا خرابت کا مسئلہ تو رشتہ داری کا مسئلہ تو ہاں اس شہر میں نہیں جہاں آپ رہتے ہیں دوسرے شہر میں مستحق آپ کے رشتہ دار ہیں تو آپ ادھر پھر بیچ سکتے ہیں اور ان اخرا یا کسی اور وجہ سے وہ دوسری جگہ زیادہ حقدار ہے کوئی اور حقیقت رکھتے ہیں دوسری جگہ زیادہ اس جگہ آپ رہتے ہیں اس سے زیادہ دوسری جگہ زیادہ حقدار تو مثلا آپ جی جگہ رہتے ہیں وہاں پر مسجد ہے اس کی مرمت کا کام ہے دوسرا ایک جگہ ہے وہاں مسجد ہی نہیں ہے وہاں مسجد کی ضرورت ہے مثلا تو پھر سبلی اللہ کے من میں وہاں وہ زیادہ حقدار بن جاتا ہے اور اس طرح جو ہے رشتے داری ہو کوئی بھی مصلاحات ہو جہاں ان کو زیادہ ضرورت ہو ہاں جی جہاں آپ رہتے ہیں ادھر زیادہ مجبوریاں ہوں تو پھر آپ ادھر بیچ سکتے ہیں ورنہ عام حالت میں آپ جہیں پر ہیں وہیں کے جو مستحقین زکوٰۃ ہیں انہی کو آپ کے صدقہ خیرات ان تک پہنچایا جائے تو یہ اسلامی جو ہے جس, جس جگہ میں تو ضرورت کے بغیر دوسرے شر میں منتقل کر ل... فرمایا وہ جائز سے نہیں ہے فرمایا مگر ضرورت ہو آپ کے جگہ سے زیادہ دوسری جگہ میں زیادہ مستحق لوگ ہیں یا قریبی رشتے دار زیادہ قریبی رشتے دار وہاں پر ہے یا رشتے دار ہیں یا کسی اور زاویے سے بھی وہاں زیادہ حقدار لوگ ہیں تو پھر وہاں آپ بیچ سکتے ہیں تو یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے کہ جو ہے جہاں ضرورت تو چونکہ یہ صدقہ ہے ہی ضرورت مندوں کی مشکلات دور کرنے کے لیے تو جہاں زیادہ زیادہ ضرورت مند کو وہاں بھیجنا ہے اور یہ زکوٰۃ الفطر کب نکالیں اس کا وقت کب ہے ہاں کب سے واجب ہو جاتی ہے ہیں, ہیں وقان وقت اخراج ہے اور یہ زکوٰۃ الفطر نکالنے کا وقت من اول لہ ل تلعید عید کی چاند رات جس ہم بولتے ہیں عید کی رات کی ابتداس یعنی مغرب سے شروع ہو جاتی ہے کیونکہ مغرب سے پہلے پہلے چاند نظر آ جاتا ہے جیسے مغرب سے ہی شروع ہو جاتی ہے عید کی چاند رات کی عید کی پہل ابت اول لہ لید عید کی رات ہیں اید کی رات ہم چاند رات بولتے ہیں اسی رات سے سے شروع جاتی ہے مین اول للہ یعنی عید کی رات کی ابتدا سے ہاں عید کی رات کی ابتدا سے انہیں مغرب پورا ہو جائے گا سے لے کر اللہ صلاح عید کی نماز تک عید کی رات کی ابتدا لے کے عید کی نماز تک اس بیچ میں دینا واجب ہے ہاں جی ہوئی جو جائز ہے تعظیم ہوا اس کا مقدم کرنا زکوٰۃ الفطر کا فشاں رمضان رمضان کے مہینے میں بھی آپ جب چاہیں دے سکتے ہیں ہاں جی رمضان کے مہینے میں آپ جب چاہیں دے سکتے ہیں یہ فطرہ لیکن جب چاند نظر آنے کے بعد سے تو واجب ہو جاتی ہے فلماتے چاہیں عید کی نماز سے پہلے پہلے دینا واجب ہے ولا یہ اور جائز نہیں تاخیر ہوا اس زکاۃ فطر کو موخر کا انیصلا عید کی نماز سے عید کی نماز سے پہلے پہل آپ اس کو ادا کرنے چاہیے اس سے زیادہ آگے تاخیر نہ کریں ضرورت مغر کسی مجبوری کی وجہ سے تاخیر ہو جائے تو حرج نہیں جیسے کا انتظار المستحق جیسے عید کی نماز سے پہلے آپ کو مستحق نہیں ملا تو اس میں آپ مستحق کے انتظار میں آپ نے نماز پہلے پڑھ لیا تو ان مستحق کے انتظار میں تاخر ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے ورنہ جیسے جو, جو ہے کہ انتظار مستحق جیسے مستحق کے انتظار میں تاخیر ہوا اور اس کے علاوہ کسی اور مجبوری کی وجہ سے ہاں جی صحیح مستحق کا پہنچانے میں اگر تاخر ہو جائے تو ضرورت کی وجہ سے تو حرج نہیں ورنہ عام حالت میں عید کی نماز سے مواخر نہیں کرنا چاہیے مطلب تاخلہ لیکن اگر عید کی نماز سے بھی مؤخر ہو گیا نماز پہلے صدقہ ادا نہیں کر پایا تو وہ جب تو اس کے بعد قضاء کی نیت سے دے دیں قضاء کرنے واجب ہے اور دیں گے بھی تو قضاء کی نیت سے دیں گے یعنی جب عید کی نماز کی بات تو اس فیطرے کا ادا کرنا ہاں البتہ اگر آپ نے فطرے کو الگ کر کے رکھ دیا جیسے آج کل پیسے نکلتے ہیں لفافے میں ڈال کے الگ کر کے رکھ دیا تو آپ فطرے میں اس کو الگ کرتے ہوئے آپ نیت کر سکتے ہیں تو آپ کا نیت ادا ہو جائے گا باقی مستحق کو آپ بعد میں پہنچا دیں پیسہ تو آپ نے الگ کر دیا چونکہ نیت الگ کرتے وقت بھی آپ کر سکتے ہیں پیسے کو فطرے کو اپنی مال سے الگ کریں کسی لفافے میں جیسے ڈال دیا اس وقت آپ نے نیت کر کے اس میں ڈال دیا ہاں جی اب آپ نے یہ آپ کا مال نہیں اب یہ مستحقین کا ہے فطرے کے مجھ ہم فضرے کے زمین میں ہم فضرے کے حصہ پھر اس کے بعد جو ہے مساحق کو آپ دے دیں اگر نماز سے پہلے نہیں دے تو پھر بعد میں دے دیں نیت کر کے الگ کر لیا اپنی نیت کر کے پیسے کو الگ عید کی نماز سے پہلے کر دیا تو بھی واجب ہو ادا ہو جائے گا والا پھر آگے فرماتے ہیں ایک فقیر کو کم کم کتنا دینا چاہیے لاکت الفطر میں سے تو فرماتے ہیں بلائیو تل فقیر نہیں دینا چاہیے ایک فقیر کو عقل منسوین ایک سوا سے کم نہیں دینا چاہیے یعنی ایک فقیر کو ایک شاخ کا خطرہ دینا چاہیے اسے کم نہیں دینا چاہیے ایک سوا ایک تین کلو ہاں جی اس کا متبادل رقم تو ایک فقیر کو ایک سوا سے لا یو تا نہیں دیا جانا چاہتے نہیں دیا جائے نہ دیا جائے فقیر ایک فقیر کو عقل منسوان ایک سوا سے کم اللہ یش جمی مگر یہ کہ جم ہو جائیں کثیر ان بہت سے لوگ من الفقراء فقراء میں سے مگر کے فقراء میں سے بہت سے لوگ جم ہو گیا اور مثلا دس فقراء جم ہو گیا آپ کے پاس تو پانچ فقیر کا صدقہ ہے ہاں جی آپ کے پاس پانچ فطرہ ہے تو عصر میں پھر ان کو جتنی مقدم میں بنتا ہے اسی حساب سے دے لو ہاں جی اور یہ کی جم ہو جائیں بہت سے فقراء ولا یا اور گنجائش نہ ان سب کے لیے لاؤں ان سب ان سب کو ایک ایک فطرہ دینے کی ورثہ تو نہیں ہے آپ کے پاس دینا آپ کے پاس اتنے لوگوں کا فطرہ نہیں آپ کے پاس صرف پانچ لوگوں کا فطرہ ہے مثلاً ولاسی ہاں اور جو ہے گنجائش نہیں ہے آپ کے پاس ان سب کو ایک ایک فطرہ دینے کا ولاحت تو اس میں جیسے بنتے ہیں دے دو جتنے مقدار میں بنتے ہیں آگے فرماتے ہیں وص صحیب بالمشطی کا دینا ان سے یہ کہ خاص کیا دیا جائے بھی ہے اس زکات کو العقاربی صاحب یختص سے بھی القارب مشتاحب ہے خاص کیا جائے اس زکات الفیق اقارب قریب ترین رشتہ داروں میں قریب ترین دار جن کا نفقہ پرواجب نہیں ہے لیکن دار ہے اور غریب ہے تو قریب ترین رشتے داروں میں اگر کوئی غریب ہے اقارب میں کوئی غریب ہے تو ان کو خاص کیا جائے ان کو دیا جائے تاکہ وہ عید کی ان کے لیے عید ان کے بچوں کے لیے کہتے ہیں جو خواہ مشتق یا خاص کیا جائے اس فطرے کو قریبی شداروں داروں کے لیے ہاں جی سب الجیراً پھر ہمسایوں کے لیے انکان مستحقین البتہ اگر آپ کے قریبی رشتے داروں میں اور ہمسایوں میں کوئی مستحق کے زکوٰۃ فطرہ صدقات ہو تو یعنی وہ آٹھ گروہوں میں سے کوئی آپ کے ہمسایے میں ہے آپ کے رشتے داروں میں سے ہے تو پھر جو ہے غریب مسکین بکرا مخروص ہاں جی وغیرہ مل کو یہ ہے تو پھر جو ہے وہ مستحق ہے ان کو خاص کیا جائے ان کو دیا جائے لیکن اگر ایسا مستحق نہیں ہے تو پھر آپ جو ہے دوسرے لوگوں کو بھی اداروں کو مختلف جگہوں پہ دے سکتے ہیں تو اس طرح الحمدللہ یہ آج کے درخت جو ہیں آپ کو باب زکت بیس درسوں میں کمپلیٹ ہوگی آگے ان شاء اللہ کل ہم زکات ال سوم باب روزے کے بعد شروع کریں گے عالم سب کو دین سمجھ کر پڑھنے کی توفیعتہ فرما عامین عالم